بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تبلوا قوما غضب الله عليهم ما أم منكم ولا منهم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 پھر کوئی سا گل بن جائے گی دونوں جان ہے ان شاء دیوانہ بندہ نفع نقصان نہیں بھیندہ. ہاں ویال ٹکیا ہے کہ میں فلانے اٹ مارنی او دڑال کرتا ہی نہیں کہ واپس بجنی ہی. میں کٹن کے مارن کے وہ لحاظ خیال کرتا ہی نہیں اسی طرح مسلمان بھی اہی ہے جہرا دین کے چلنے ادر یہ ہی نہ نفع ہونا یا نقصان ہونا نہ نفع نقصان اپنی تھان سے اپنے سونے رب دا حکم پورا کرنا ہے سمجھ آئی نا کہ نہیں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 اے حق ہے سڈا یہ سان سب سکبر مل فاروق آلم تو ملیا ہے عثمان غنی تو ملیا ہے مولا علی تو ملے آئے، امامہ تو ملیا ہے فکیر ولیہ تو مل کہ کے اکبر فرما نے اگر میں سکھ تو فکر اگر میں ٹیڑھا ہو جا میں سیدا کر دا ٹیڑھا نہ ہو سکے وہ فرماوے میں ٹیڑھا ہو جاوا تو سیدا کر دیو، تیڑے تیڑے ہو دے ٹیڑھے ہوئے کھڑے نے یہاں کے خلاف گلے نبی اپنا سرکار دی شریعت دے مقابلے تو جو کوئی قالمی ہوئی نورانی ہوئی دے سامنے کچھ نہیں میں سامنے کچھ نہیں میں ایک آم مومنٹ دے سامنے بھی کچھ نہیں لیکن شریعت رسول دے سامنے یہ کچھ نہیں سلو تو نہ کرو کہ شریعت رسول دے سامنے یہاں پیش کر دین دے میں گل جاننا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 یہ گل انہاں بندیاں نوں تے کڑی لگے گی جیڑے بت پرست نے شخصیت پرست نے جماعت پرست نے فرقہ پرست جیڑے مومن حق پرست ہون گے انہاں نوں اے دل کھلے تے ٹھنڈے دل نال قبول ہونی ہے قسم خدا دی انہاں دے دل کدی وی دقت کبوں پیش اے جناب اور نہیں دین گے اس گل دے قبول کرن دے اندر یہ صرف انہاں لوکاں نوں تکلیف ہونی ہے جیڑے اندر صحیح جو بیٹھے ہاں سٹے ٹھے خوہ چاوے چا. جو مردی نا ساڈا کلندر اقبال فرما دے اگر جماعت کی میں اگر چمات کیا ستی نو میں مجھے ہے حکم ازار. لا الہ الا اللہ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 اسا تو سارے ہاتھ کھر روا ہی نہیں ہاں کئی چشتی فٹ گئے کس ہو فٹ گئے کوئی نقش بندی فٹ گئے کوئی کادری فٹ گئے کوئی کہڑے فٹ گئے کوئی کہڑے فٹ گئے ہوں اص ہر کے پیر نہ اکھیے کسی کا پیر دہ برائیاں پجا کر دیں کسی کا کر سو کردیا ساری کر شریعت اساں فارغ ہو کے بہ جانے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 شریت مستفا تحفظ کی خاطر فرد ہے ساڈے علوم اسلامیہ دے اندر ایک علم ہے جنہوں آتے ہیں اسماور رجال علم اسما رجال حدیث روایت کرنے والے بندیاں دا علم کیوں کہ دے سن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 سڈے احسان ہے اور میرے نبی سرکار دی شریت دی زمانت اسی طرح کہ پچھلیا امتانے ادر یہ گل نہیں تھی کہ حدیث شرح نقل کرنے لے بندے ان کے کردار سے ہوئے ان کے بارے آخیا جائے کہ راب کہا کہ سچا ہے جھوٹا ہے سیکا ہے اعتماد والا نہیں یہ ساری بحث ہوئے پہلے شریتانے لوگ پیدا نہیں تھڑ ہوئے تو شریت بگل گئی بدلیاں گئی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 اے نو اے علم ہے ہے علم فر اگلے میں اگلے سے ہے۔ تکرین آختی کاجلی مہر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 میں گیا جام <tos> زادیاں گھر کسی جان اپنے رشتے داران دے کوئی وفات تے ویل جانا ہوسیا جدو یہ نکلتے باہر نہ <tos> بیویاں پاکاں بندے اس وقت پورے بازار کسے بندے نو خلو دی اجازت نہیں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 جب ایمان تو نکلے گا وہ امت رسول تو باہر ہو گیا جہا امت رسول تو باہر ہو گیا آل رسول ہونا ہے حق حق حق نہ داخل کر کے لکھا وہ سیدی گڑی وہ سیاد بھی آدھے کیوں آدھے برادری جو سی سدی سے مشہور ہے پتہ نہیں اگوں ہے بھی کہ نہیں اور خدا جانے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 تو انہیں جاد دفریدا خبر اخبار ایمان نال دسو روزانہ انہوں دے اخبار ننگیا فوٹو زمانے کے جھوٹ کفر کوفر اخبار موٹی موٹی گل اے نال اے نال ایاش شیطان اس ای اخبار جدھر یہاں کی فوٹو دوجے بنے دوسرے پاسے اس اخبار دے ٹوٹے ای تے ایاش شیطان فلم دا اشتہار ہے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 پتہ نہیں جب کی آگیا کی ہے سارے واسطے ہوں جدو میں کھولنا میں کھولنا بھی حضرت حاضرت آدھے نے ہوں آدھے نے یار سخت بندہ سی قسم خدا بھی کر کے آنا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 اکھے ماں ترولہ کی مرنا ہے نا خطرہ نہ مراد دنیا تین سچی گل تو دنیا انہیں آخیا ماں جی چا چکی نہ سچی گل تھی کٹیں گی آخیا مر یہ ڈبے ہوٹا گی تین کار سچی گل اہ آخیا ماں मेरे कई साल हो गए ने करके है ये प्यो चरोकड़ा करनी है दा पोतरा तेनु आख्या बच्चा उन्हें आख्या बस तेन मैं भी सची गुदा अल्लाह इकबाल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 وہ کمینے دے درو ہندو واسطے کیوں بم تیار کر کے رکھیا ہوئے چلو اگریز کے تے مامے لگتے نہیں انہوں واسطے تو تصا بم بنا ہی جی بنا دا بہانا ہے تو ہندو لے اصل چندو لی ہے مولویا چلو اصل انہوں نے منہ کی گل لے لینا کہ ہندو واسطے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 مڑ حق نہیں مثال دینا ماللا. دیا بولو سبحان اللہ ماللا. خدا نہیں اللہ تعالی منو کہ نہیں اللہ تعالیٰ حق ہے یا نہیں شیزان باتل من دے ہو نا? جھوٹا من دے ہو نا?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 کہ جن منا رب ان من جنو نہیں مناونا منا انہیں انکار کر نہیں تو رب نو منیا ہی نہیں تو نفی پی بات انکار تے ترار دو میک پیر باب فرماندہ اللہ فلا چمبے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 کسے کسے آخیا خسرے نسے آخیا خسرے نو اصلا رکھ انڈا دشمنی کہڑا توجہ نہیں فرمائی نے آلے, آلے, آلے.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 صحابہ، سبحان اہل بیت سبحان اللہ دے جن اللہ, اللہ تعالی دے فضل اگر صحیح سنی بت پرست نہیں تو دے بزرگ جنے بھی ہیں وہ سارے قابل احترام نے جا جیڑا بل مطلب انہوں کا احترام کرے گا گل چنگی ہے لگن سوال ہے اگر وہ سڈے بزرگوں کا احترام کر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 जे आखे भी सही तो गहरा तला बंद दल एहतरा करे वजू नहीं फरमाई ने मैं उन्होंने मलवंडिया की खिदमत करना जेडे आ का कर तू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 سوال آخر بھی کیوں آیا سونے والا قرآن فرمانا والی, والی اللہ فرمانے اصا قرآن اتارے یش واستے تاکہ مجرمانہ راہ تے اگوں کھول جاوے کہ او او, او بائیمان کافر دا, دا راہ کھلے پتا لگے آفر آ, آ منافے اد, اد تو بچنے آ ولی آ, آ نبی یہ سارا ونڈا اللہ دا قرآن دسنا یہ <تصفح> قرآن کا سبق نہیں کہ دگڑ بگڑ آہ. دگڑ دگڑ کرو سارا آخو بل مرشد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 فرمائی نے تنوع لگا مسجد گرنڈا کوئی دل ڈگیا مسجد جو ڈگی مسجد جو ہاں سینکڑے تے تینوں افسوس ہویا کہ توں آنا جو افسوس پیا بےلی بولے آ امسوس تھے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 مینوج ماسا بھی افسوس نہ ہو سی خوش ہو مولا بڑا کرم کیتا کیا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں میرے اینج سونے ارادے نے آخو اللہ تعالیٰ ارادے مضبوط کرو توجہ نال بولو میری تقریر صرف وہ بندہ سننے بہ سکتا ہے جل چ مستفا دین دا درد ہے بے درد کا میرے نال تل ہی نہیں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 لو ہوں کبلا جی اصا احترام نہیں کر سکتے نا اوا تو نہیں چھوڑ سکتے کیوں جو نو کافر آخنا فرد گمراہ نو گمراہ آخنا فرد فاسک آخنا آتے آکے نہیں فرمائیو حکومت جی تس آڈو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 بڑا خریدے <تصفح> <تصفح> اتحاد کی پہلو بڑا مل سا جمان نے سلاحی بارگاہ چی بڑا مول سی نبی پاک دی بار گاہ چی بڑا مول سی امام محمد رزا نہ مل اچھا سارا ہم رب ہے رب دا رسول آخد گندا ایسا ہوں تین ٹکے دین خریدتے چل جانے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 نو زمین آن بے گہرا پر مر میں پلیت نہ کر میں زمین آ مٹی میں پچھاڑ رکھنی میرے جدو بلی آئے میں کچھ نہیں آن دی جسم نہیں کھانی اور میرے چتکار بائیمان آئے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 گا ہوا رسی چی ہوں جدو رسی چڑی ہے, دیتی ہے. او دا او فتنہ پائے گا فساد پائے گا ربکدی روک روکو پرا نہ ہوجو سبح نہیں فرمائی آہا. نے رب ترما یہ آخر نہ جی میں مرضی کوئی چڈتا جاوے آہا. رسی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 اور جگ حق دس لیکن او کتے دے پتر کی چاندے نے یہ نہیں چاندے او چاندے نے حق باطل ہو جاوے جائے گا غیرت غیرت گیرے بےغیرت یہ ہو جان ایک غیرت کہ دی غیرت بھی ختم کافر تے مومن ہو جان ایک تا ایمان تے کفر دا فرق کی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 हां बहन की बांह चुके बैन की बांह चुके जलसे आंदासी <laughs> मेरे अल ना वेखो बीबी <laughs> पाक वेखो <laughs> लाख दीवार <दिवाना से। laughs> कौमू हां वन शिया भी आता <laughs> कैदे आदम भाभी भी आता कहते आदम मैं जी कैद आदम वनू आखी जाना जड़ी नाल कैदनी खड़ी उतरी इधर भी <laughs> वो आंता है मेरी मां है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 बाहरी शाये इबा इ के पाकिस्तान इतने अंग्रेज का कानून चले चल इकला चले थे क्योंकि पाक चल पाकिस्तान आपे पाके <laughs> <laughs> सस्ती पाकी हथ चढ़ी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 فساد دا مڈ مُد مذہب ہے مذہب والے دہشت گرد میں انہیں آخیا انہوں امن کی ریلی کڈو تاکہ یہ اعلان کر دیکھو لوگو دیکھو اب کوئی شہر میں ایسا ویسا واقعہ نہیں ہوگا ہم کیوں کہ فسادی ہیں ہم فساد کا مڈ ہیں جب ہم امن کر کے آپس میں ایک ہو رہے ہیں تو ہونے دا مطلب فساد مک گیا <laughs>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 دا تبلیغیا سپاہی او وہ کہن لگا پہلا بریلوی مولوی دین دینستے آ بیٹھا نہیں تو یہ کیسا نے سپاہے اوتے بڑے سن ہاں سپاہے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 او مرید اس او قسم خدا دی. او سا حضرت صاحب کلا رقبہ خریدیا او بچارے بھکھے منگن یا نو لبے پانی والی دال پینٹ کلا رقبہ یہاں خریدیا ہے پیچھو پیو دادے لو آیا نہیں مرید پہ آخد میں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 جی وہ سوال کرنگ لگے بڑے بے رنگ بس جناب بلوچ ٹکی تکری انہوں ایڈیاں خرید گیا نہیں اتے ایک بندہ آ کے میں بابے مول صاحب دعا کر میرے پتر دی شادی ہو مجھے میں تینوں سدے تھا شریعت دے مطابق شادی کر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 اللہ فرماندائے جلل شانہو فلاہم عذاب مہین نوازتے زلیل کردین عذاب تیار رکھے لن تغنے یعنہم موالہم ولا اولادہم من اللہ انہ دی اولادہ انہ دے مال اللہ تعالی دے سامنے قیامت روئے نا کوئی فیدہ نہیں دے سکنگے بچانہ نہیں سکنگے جس مال دے پچھے بیمان بندن جس مال دے پچھے منافقت کردن تے کافرہ نہ رلدن دوستی یہ جوڑ دنگا رب فرمان اس مال کوئی فائدہ نہیں دینا کیا مت والے دن الا کا ہم جہان دون ہمیشہ رہیں گے اگے سنو ہوں رب واہدہ ہلا شریک دستا ہے مومنا سناو دے بارے سونا رب فرما جل اللہ عزیز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 کہ کہڑے کہڑے نبی صحابہ سن جنا پھر دین دی خاطر نہ پیو ویک ہاں نہ کوئی ماما ویکیا نہ برا ویکیا نہ کمبا ویکیا حضرت سیدنا, سیدنا ابو عبیدہ بن اے جا جنگے بدر چکا پیو مقابلے آیا ہے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 حکومت دی طرف ایک اجلاس ہوا جی لاہور ایکسپرس اخبار جمع تل مبارک انی جنوری دو ہزار سات مولی آ مولی پچھاڑو آپ اپنے آ ہر طرح کے تھے آئے ہو بیٹھا جی تے خیر المدارس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 کافر نے یا مسلمان نے جی وہ کافر نے تو کافر کے خلاف بولنا سڈا مڑ فرد بنتا یا نہیں ای؟ مطلب یہ نکلیا کہ ہوں لامبیت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 پتہ لگے مسلمان نو کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور مل کر کام کریں ٹھیک ہے بھائی <laughs> ایتھے کو نال ایتھے بھی ایک ملا کھڑا ایتھے کو نال آیا متھی کو, کو پمپ دے وہ آدھا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 بلدیا جا مسئلہ کسم لاتی قدرت مری جا یہ پنج ہزار رکھ گئے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 گل کیتی ملازم ڈوگر تے بس اس قوم کے رواں میں وڈیاں نو ہاتھ پی بیٹھا چھوٹے چھوٹے می نو نہیں یار دے خلاف نہیں بولنا لگنا تناجنٹ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 وہ کہنے لگا بھی مینو اتنے بال لین اس آخیا مائی بیبی اس گھر کا سب تو چھوٹا بچہ مائی تی <laughs> کر پوری بوتل مہن دے بہنتے جا تا آرام کر بہو کی ہے میں کترے پلا پلا کے بیچاری تنگ ہوتی پھرنی ہے میں پوری بوتل منہ لا لینا جا ہوں رنا تک گھلیا ہویا ہے کیوں? دے ہتھوں جہی حکومت مرو مر اور کافر او ماری جان تے ہزار تے محنت کرترے بنا بنا کے کیوں پہ دوں میں زمین کولی اور ملان کردہ مسجد روپے دیں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 जेड़ा कोई कजी फिर हो गई शर्म हया पागले रंगा ना अंदर बिठाई खड़ा है हकूक मारी जाता आंदर ईमान न दसो जिंदी जे, रन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 بوتال ہی دینی ہے آ دوسری بسان کلینر ہے کے نہیں چنپڑ گوٹے ایک کلینر کیوں پانی کسنا ٹائر پر ایفے کیوں آخی گئی ہے, ہے جی انپڑھ ادے لیا ایفے دا آخو وہ کنجری پہلو تیار ہوئی ہے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 جی ملک صاحب شادی شدہ جڑی ہو سی وہ پانی پلاو کا پتا وہ پتا بھی خدمت کری دی خدمت ہے نا شادی شدہ کی پتا بیچاری فکھی نہیں وہ گلاس نہ پاو کا پتا نہ بوتل پڑاو کا پتا کیونکہ بیچاری مرد کو سیکھی شاید مرد نوتی نہیں پتا ان جیڑی کماری ہے، غیر شا... کماری نہ لکھیا کماری نہیں <laughs> <laughs> نو پتہ ہے جن کو سام آئے ری نہیں کتوں رانے وہ قسم خدا دی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 لڈوے دن ڈلہ سائیکل غریب جڑے <laughs> لدوے دن ڈلا سائکل کئی جی پاندے پہ پا لا میک اپ پا... لا پاؤڈر میک اپ شمپو کرہار شنگار کھڑا آدھ صفائی <laughs> نے <نسفیمان> سبھی ہے باہر لکھا کھڑا نا ہاں پہلو سروس ہونی ہے سو سروس کر کے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 جی سہنما سہنما اڑیاں ان پڑھیا ان پڑھیاں کم ہے حضرت صاحب کی پتا کہ کولی ٹھمکا لائی دتا ہے بختالی پہلو سیکھتی سکول چراما ہونا ناچ ہونا دکھنا استعمال سکھایا سارا کچھ سکھایا کہ نہیں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 موڑے منہ زبان نہیں جو گل کریے کسم خدا دکھا تو سا میں سوال دیتا تو ضرور کرو گے نا کیڑا سوال دیتا یہ زیادہ تر دے لوگ جڑے نا سنو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 اللہم صلی اللہ, اللہ سیدنا محمد علیہ و وسلم یا رب العالمین یا رب العالمین صدقہ نبی کریم کرم فرما کرم فرما کرم, کرم صلی اللہ تعالیٰ تمام سرات با ادبار ہم اجتماع